بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ومن اذا وقب اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے العقد اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے